سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم امام اہل سنت رحمت اللہ کے, کے حوالے سے بہت کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج کے اور اب سے پہلے کے تین سلسلوں میں ہم امام اہل سنت کے سفر حرمین کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں امام اہل سنت کے مزید جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانے کے بعض واقعات تھے وہ بھی ہم نے سنے تھے آج بھی انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطلا اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے اور ہم یہاں تک سن چکے تھے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی رابق کے علاقے میں آپ جب حاضر ہوئے تھے جو مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے اور وہاں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی پہنچے تھے تو فجر کا وقت ہو چکا تھا اور جو جمال تھے یعنی جو اونٹ چلانے والے تھے جن پر سوار ہو کر آپ اور آپ کے اہل خانہ وغیرہ آئے تھے اور دیگر افراد آئے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم مدینہ منورہ سے پہلے نہیں رکیں گے اور مدینہ منورہ پہنچتے تو اتنی دیر میں فجر کی نماز نکل جاتی تو امام اہل سنت رشمت اللہ تلڑے وہیں رک گئے تھے کہ یہاں سے نماز سے فجر پڑگئے ہی ہم جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جو رابق کے سردار تھے شیخ تھے آ, ان کی طرف سے ایک جو اونٹ آ, سوار تھا بھیجا گیا وہ آپ کے انتظار میں موجود تھا کہ کچھ فاصلے پر بیر شیخ کے موقع پر امام اہل سنت موجود تھے تو رابق کا سردار بھی وہاں پر اس نے اونٹ کو بھیج دیا تھا کہ جس پر سوار ہو کر امام اہل سنت یہ آگے جا سکیں تو یہ تقریبا تفصیل ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر سماعت کی تھی مکہ مکرمہ میں دو اہم واقعات آ, مزید امام اہل کے پیش آئے کہ جو ہمیں امام اہل سنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قدر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کی جو ان پر عنایتیں ہیں آپ علیہ السلاط اسلام کس قدر امام اہل سنت سے محبت کرتے ہیں اور ان پر عنایتیں فرماتے ہیں اس میں سے بعض اور باتیں مکہ مکرمہ کے حوالے سے میں کرتا چلوں کہ مکہ مکرمہ میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہم جس گھر میں موجود تھے وہاں پر ایک دروازے پر دروازے کے اوپر جو مچان بنا ہوتا ہے حصہ بنا ہوتا ہے تاغ سا بنا ہوتا ہے اس میں کبوتر ہوتے تھے اب یہ اس طرف ہوتے تھے جہاں مجھ سے ملنے والے علماء یہ آتے تھے تو اب یہ کبوتر جس طرف علماء بیٹھے ہوتے تھے مہمان ملنے کے لیے آتے ان کے اوپر یہ چمنی کے اندر بیٹھے ہوتے یا جو ہے وہ تاغ کے اندر بیٹھے ہوتے وہاں سے یہ نیچے بیٹھنے والوں کے اوپر ٹنکی گرا دیا کرتے تھے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڈے دوسری طرف ہوتے تھے اب ہوا یہ کہ ان علماء نے یا امام اہل سنت نے ہی اپنا جو بستر تھا وہ اس طرف کر لیا اور علماء کے بیٹھنے کی جگہ دوسری طرف بنا دی تو جب دوسری طرف بنا دی تو امام اہل سنت جس طرف بیٹھے تھے ان کبوتروں نے دوسری طرف آ کے مچان پر اپنا مکان بنا لیا کہ وہاں کے بیٹھ گئے اب وہاں پہ کوئی ملنے کے لیے آتا تو پھر وہاں سے تنکے گرا کرتے تھے آنے والوں پر تو علماء بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یہاں کے جو کبوتر ہیں وہ بھی آپ کا احترام کر رہے ہیں تو امام اہل سنت نے بڑا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان سے صلح کر لی ہے تو انہوں نے بھی ہم سے صلح کی ہوئی ہے تو وہ علماء تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کون سے ان سے جنگ کی ہوئی ہے کہ جو ہمارے اوپر اس طرح تنکے یہ گرا دیتے ہیں تو امام اہل سنت نے مدنی پھول ارشاد فرمایا فرمایا کہ میں نے یہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ ان کا ذرا احترام نہیں کرتے یہ جہاں بیٹھے ہوں وہاں سے ان کو اڑا دیتے ہیں اور بعض اوقات توپ چلائی جاتی ہے تو جس سے یہ تھر تھرا کر کانپ جاتے ہیں حالانکہ یہ حرم کے پرندے ہیں اور ان کا احترام یہ ضروری ہے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو وحشی جانور ہیں بلکہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ وحشی جو جانور ہیں ان کا بھی احترام کیا جاتا ہے حرم کے حتیٰ کہ یہاں تک کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی درخت کے نیچے ہرن بیٹھا ہے اور اب آدمی آ کے اس کے ان کے سایہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ہرن کو وہاں سے بگائے گا نہیں دور نہیں کرے گا کہ میں اس طرح کا سایہ حاصل کروں اس لیے اس کو بھیج دوں تو اس لیے ان کا ادب و احترام یہ ضروری ہے تو علما نے یہ عرض کی کہ یہ جو کبوتر ہے یہ ہمارے پر تنکے گراتے ہیں یہ ایزا دیتے ہیں تو امام علیہ سمنت نے فرمایا کہ یہ خود ایزا دیتے ہیں یا ان کو دینے پر دیتے ہیں یعنی ان کو تکلیف دی جائے تو تکلیف دیتے ہیں یا ویسے ہی تکلیف کی ابتدا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ خود سے ابتدا کرتے ہیں امام علیہ سنت نے شرعی مسئلہ بیان کیا کہ جو پرندہ جو جانور یہ خود سے ایزا دینے والا ہو اس کو شریعت کے اصول کے مطابق موزی کہا جاتا ہے جیسے کوا ہے چیل ہے کبوتر ہے سانپ ہے بچھو ہے یہ وہ جانور ہیں کہ جو ابتدا کرتے ہیں اذیت دینے سے تو اس لیے ان کو موزی جانور کہا جاتا ہے ان کو فاسک جانور کہا جاتا ہے اسی لیے حدیث پاک کے اندر ان جانوروں کو حل و حرم دونوں کے اندر مارنے کا حکم ہے یہ دونوں جگہ پر ان کو مارا جا سکتا ہے اور امام علسمت نے فرمایا کہ اس پر اتفاق ہے کہ کبوتر یہ فاسق جانور فاسق پرندہ نہیں ہے اب ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا اور نتیجہ وہی تھا کہ وہاں کے جو افراد تھے وہ چکے ان کا اتنا احترام بھی نہیں کر پاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو تکلیف دیتے تھے جس کی بنیاد پر اس طرح کا معاملہ پیش آتا تھا لیکن اگر اس کو دقت نظری کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امام اہل سنت کے اوپر عنایتیں تھیں کہ جو اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ پیش آ رہے تھے دوسری بات کہ مکہ مکرمہ میں حضرت شیخ الدلائل علامہ عبدالحق الحق البادی رحمتہ اللہ تلا جو بہت بڑے عالم دین تھے شیخ اللائی کہلایا کرتے تھے اور عرصہ چالیس سال سے تقریباً آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اور ہر سال حج کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے بری تھے بہت بڑے عالم تھے تفصیل مدارک جو فق حنفی کے بہت بڑے امام امام نصفی کی تفسیر ہے اس کے اوپر آپ نے پانچ جدوں پر ایک حاشیہ بھی لکھا ہے تو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے آپ کا مدرسہ تھا اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر جس میں بڑے بڑے علما علم حاصل کیا کرتے تھے یہ شیخ الدلائل رحمۃ اللہ تعالی امام اہل سنت سے گائے درجہ محبت کیا کرتے تھے اور یہ امام اہل سنت سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے دو دفعہ امام اہل سنت سے ملنے کے لیے پہنچے تو اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے حیران ہو کر امام اہل سنت سے عرض کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر عمایتیں بڑی عجیب بات ہے کہ شیخ الدلائل رسمۃ اللہ تلالی اس طرح کبھی بھی گھر سے باہر کسی کے پاس نہیں آتے یہ جی فقط حرم کے اندر آتے ہیں لیکن آپ سے ملنے کے لیے دو مرتبہ کرم ہے عنایتیں شیخ الشمۃ اللہ ہی وہ ہیں کہ جتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں رہے آپ ہمیشہ حج کرتے رہے آخر سال میں آپ سخت بیمار ہو گئے تھے حج کے دن تھے اور بالکل قریب آ تھے حج کے دن تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے حرم کے اندر لے چلو یعنی جو مسجد حرام میں لے چلو وہاں قابط اللہ المشرفہ کے سامنے پہنچے اور آپ نے وہاں پر سمزم پی کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے حج سے محروم نہ فرما آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ اسی وقت اللہ تبارک و وطالعہ نے آپ کو شفا اطا فرمائی اور آپ نے پیدل جا کے حج ادا کیا اور پھر واپس آئے پھر دوبارہ آپ کی بیماری لوٹ کر آ یہ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تھیں کہ اس طرح ان کی دعا قبول ہوئی اور یہ حج کرنے میں کامیاب ہوئے تو شیخ الدلائل رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی سے درجے کی محبت کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے جو واقعات ہیں اس میں اکثر ہم سن چکے تھے ویر شیخ پر جب امام اہل سنت پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ اب جو سامان تھا وہ تو پیچھے رابع کے اندر رہ گیا تھا جہازا بدن پر جو کپڑے تھے وہ میلے ہو چکے تھے مدین منورہ اسی حالت کے اندر پہنچے اور اتفاق سے پاؤں کا جوتا بھی کچھ پیچھے نکل گیا تھا تو ننگے قدم ویسی بھی رجمہ میرے سنت عادت تھی کہ آپ مدین ملورہ کے اندر ننگے قدم ہی رہا کرتے تھے یا اکثر اوقات آپ وہاں پر ننگے قدم ہی رہا کرتے تھے تو امام اہل سنت رحمت اللہ تلاڑ ہی فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا تھی اب مدینہ منورہ کے آداب میں سے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو یوں تھا کہ جیسے ہی بندہ مکہ مکرمہ پہنچے تو فوری طور پر وہ مسجد حرام میں حاضر ہو صرف یہ کہ اس کو سامان رکھنے کی ضرورت ہے تو سامان رکھے ورنہ ادب یہ ہے کہ فوری طور پر مسجد حرام میں حاضر ہو کر طواف کرنا چاہیے ہاں اگر عذر ہے کوئی بیماری ہے کوئی تھکاوٹ ہے اس کو دور کر کے بندہ مسجد حرام آتا ہے تو اس کی اجازت ہے لیکن بنا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار کی حاضری کا جو طریقہ کار علماء نے لکھا ہے اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کو پسند کیا تھا وہ صحابی کہ جو مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے اطمینان کے ساتھ غسل کیا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں پر حاضری کے آداب مختلف ہیں وہاں جب حاضر ہونا ہو تو بندہ اپنے بہترین کپڑے پہنے ممکن ہو تو نئے کپڑے پہنے نیا امامہ پہنے خوشبو لگائے پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی حاضری کے لیے سر جھکائے آنکھیں جھکائے یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہاں تو کپڑے وغیرہ تو سارے پیچھے دے گئے تھے اب یہ تن پر میلے ہی کپڑے تھے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے عربی وضاح کا لباس لیا یعنی ایسا لباس لیا کہ جو عربی طرز کا تھا اور جوتے بھی وہیں پر خریدے میں نے اور یہ یعنی لباس پہن کر میں مواجہ اقدس پر یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوا فرماتے ہیں یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی طرف سے تھا کہ اس لباس میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا امام اہل سنت رحمۃ اللہ ہی تلالے، کافی ٹائم مدینہ منورہ میں بھی رہے آپ تقریباً مہینے کے قریب قریب وہاں پر رہے اور اس دوران بھی بہت سارے واقعات آپ کے پیش آئے اور اسی اصلاح میں کہ جب آپ ابھی مدینہ منورہ میں تھے تو پیچھے رابطے پر جو آپ کا سامان رہ گیا تھا بھول آئے تھے وہاں پر سارے کپڑے وغیرہ اس میں تھے تو وہ عربی سردار شیخ حسین جو راب کے علاقے کے سردار تھے وہ امام اہل سنت سے حد ادا متاثر ہو چکے تھے تو ان کا ایک بندہ امام اہل سنت کا سامان لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوا امام اہل سنت کو سامان دیا امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ دس منزل طے کر کے آیا ہے میں اس کو اس کی اجرت دوں لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا کہ ہمیں شیخ حسین نے منع کیا ہے یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑے پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تھی عنایت تھی جو اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ پیش آ رہے تھے اکتیس دن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑے تقریباً مدینہ منورہ کے اندر رہے اور وہاں پر بھی کثیر علماء کے سے آپ کی ملاقات ہوتی رہی مکہ مکرمہ میں جو آپ نے اپنی مشہور کتاب الدولت البکیا لکھی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غائب کے حوالے سے آپ نے دلائل دیے تھے اور بڑے بڑے علماء نے وہاں پر تقریریں لکھی تھیں خود گورنر مکہ نے اس کتاب کو بڑا پسند کیا تھا امام اہل سنت کی کتاب یہاں پر بھی لے کر آئے تھے اس کی نقل یہاں پر لے کر آپ آئے تھے یہاں پہ بھی علماء کو جب وہ کتاب دکھائی گئی انہوں نے بڑا پسند کیا اور اس پر تقریریں لکھی اپنے تاثرات لکھے البتہ چونکہ اس کے اندر ایک بحث تھی علوم حمسہ کی کہ جو پانچ علم ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہیں یا نہیں یعنی جو سورالکمان کے اندر پانچ علوم بیان کیے گئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے یا نہیں اس پر چکے بعض علماء انکار کرتے ہیں تو مفتی شافیہ علامہ جب ان کو یہ کتاب سنائی گئی تو انہوں نے ویسے پوری کتاب پر لیکن اس مسئلے کے اوپر ان کا اختلاف تھا تو انہوں نے امام اہل سنت سے اس موضوع پر اختلاف کیا اور انہوں نے غائط المامول کے نام سے کتاب لکھی اس وقت بھی بعض اعتراض کیے تو پہلے تو امام اہل سنت ان کو جواب دے دیے جن کا ان کے پاس پہ جواب موجود نہیں تھا پھر ان کے شاگرد آئے تھے امام اہل سنت کی بارگاہ میں وہ گفتگو کرنے لگے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے مورنا حامد رضا خان رحمتہ جوابات دیے تھے پھر جب انہوں نے رسالہ لکھا المامول کے نام سے تو امام اہل سنت نے پھر ایک کتاب لکھی ان کے جواب میں اس کے اوپر ہی ہاشیا لکھا جس کا نام تھا الفیوزات المرکیہ اور اس میں امام اہل سنت نے ان کے جو بھی اعتراضات تھے سب کے جواب دیے اور پھر اس کے بعد اپنے ایک بہت بڑی کتاب لکھی امباء الحیئی کے نام سے امباء الحیع کلام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے یعنی قرآن مجید فرقان شمید یہ ہر چیز کے بارے میں خبر دینے والا ہے اس کے اندر ہر چیز کی خبر موجود ہے ہر چیز کا بیان موجود ہے یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی اور یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں جہاں علم غیب کے امام اہل سنت نے دلائل دیے ہیں ساتھ ہی ساتھ عشق رسول کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کتاب کے اندر موجود ہے حتیٰ کہ عرب کے بعض علماء کا یہاں تک کول ہے کہ اگر کوئی اپنے عشق رسول کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے تو امام اہل سنت کی یہ کتاب امباء الحیع کا وہ مطالعہ کرے یعنی یہ عربی زبان میں کتاب ہے اگرچہ کوئی اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کے بارے میں ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو اپنے عشق رسول میں اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے یہ امباء الحیع کے اندر امام اہل سنت کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ گفتگو امباء الحیح کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے مدینہ منورہ میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ صرف ایک مرتبہ آپ کا جانا یہ قبا شریف میں ہوا اور ایک مرتبہ آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پہ گئے یعنی ایک دفعہ قبا شریف گئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور ایک مرتبہ سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ اللہ عنہ کے مزار پہ گئے کیونکہ وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے تھے اور باقی سارا وقت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مواجہ اقدس کے پاس گزرا کرتا تھا وہیں آپ اپنا وقت گزارا کرتے تھے وہاں سے کہیں اور امام اہل سنت نہیں جایا کرتے تھے اور یہ اپنی کتاب کے اندر بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے دربار اقدسم بندہ حاضر رہے اور وہاں پر ہی اپنا وقت گزارے باقی اس کے علاوہ جو دیگر مزارات ہیں ان پر بھی حاضری دینا چاہیے لیکن اکثر وقت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجے میں ہی گزرنا چاہیے ان کے پاس ہی گزارنا چاہیے اور یہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک زبردست نعت بھی لکھی اور اپنا استغاثہ اپنی فریاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی اپنی تمنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جو مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کے ملتوی ہوئے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاگتی آنکھوں سے دیدار کروائے امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کی زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی محبت کے اندر تھی حضر الصلاۃ کے دفاع میں ساری زندگی امام اہلیہ سنت گزارتے رہے حضر الیہصلاط اسلام کے قصید حضر کی سیرت حضر کی باتیں ہی امام اہل سنت ہمیشہ بیان کرتے تھے آپ کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی اور ہم اس بات کا غالب ذن رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مرتبہ امام اہل سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بار امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے ہیں کہ سر کی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا ہے لہٰذا آپ اقدس پر یعنی جو سنہری جالیاں ہیں اس کے عین سامنے ساری رات खड़े ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اب وہ زمانہ تھا کہ جب وہاں آرام سے بدہ کھڑا بھی ہو سکتا تھا التجائے پیش بھی کر سکتا تھا تو امام اہل سنت رسمت اللہ تعالی ساری رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بیداری کے عالم میں آپ کے نصیب میں زیارت نہیں لکھی ہوئی تھی جب دوسرا دن آیا تو امام اہل سنت رشمۃ اللہ تلا نے ایک نعت لکھی جس میں نبی کریم صلی اللہ اوساف ذکر کیے اور پھر آخر میں امام اہل سنت نے آجزی کی انتہا کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی التجا کی اللہ تبارک وار آپ پر کرم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عنایت ہوئی اور آپ نے جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور وہ مشہور و معروف نات امام اہل سنت کی یہ تھی کہ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لالا یعنی گلستان کی طرف باغ کی طرف آ رہے ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کی طرف توجہ فرماتے ہیں اس طرف آ جائیں تو پھر بہار یعنی جس کی وجہ سے گلستان کے اندر باہر ہوا کرتی ہے باغ کے اندر ایک خوشی ہوا کرتی ہے اس کی رونقیں ہوتی ہیں وہ باہر بھی بہار بن جاتی ہے یعنی اس کی بھی ایک عید ہو جاتی ہے اس کو خود باہر مل جاتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی باغ کے اندر تشریف لے آئے یہ پوری ناد آپ نے لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فضائل اس میں بیان کیے اور آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں ارض کیا یعنی اس یوں عرص کیا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا تجھ سے کتنے ہزار پھیرتے ہیں یعنی تیرے جیسے تو بہت سے یہاں پر پھیرتے ہیں تو تیری بات کوئی کیوں پوچھے گا یہ ایک دل کی تمنا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی گفتگو کی کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ دیدار کروا دیں اللہ تبارک و وسلم کو آپ کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے آپ کو اپنا دیدار نصیب کیا رب الز اللہ ہم سب کو بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت عطا فرمائے آپ کے مسلک پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق تطا فرمائے ہماری نسلوں کو بھی امام اہل سنت کا جو بیان کردہ قرآن و سنت کی روشنی میں طریقۂ کار ہے اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق قطع فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی اب اگلے سلسلوں میں مزید امام اہل سنت کے دوسرے حالات سننے کی سعادت حاصل کریں گے آپ کی مختلف کتابوں کا تعارف بھی سنیں گے اور انشاءاللہ آپ کے مجدد ہونے کے حوالے سے کچھ گفتگو اور مختلف صدیوں کے جو متدد ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ سننے کی ہم سادت حاصل کریں گے رب العزت ہم سب کو علم دین کا شوق عطا فرمائے آمین بجاند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علی وسلم <تصفيق>